اللہ جل ہمارے احوال اقوال افعال اور اعمال کو درست فرما کر اپنے دربار میں قبول فرمائے میرے بھائیوں میری بہنوں چند دنوں پہلے سبق میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اموی خلافت میں روشنی کی کرن بن کر نکلے اور انہوں نے خلافت کے نظام کو درست کرنے کے لیے کافی اصلاحات کی اور درست اقدامات اٹھائے اس سلسلے میں انہوں نے خوارج سے مناظرے بھی کیے آپ سے عرض کیا گیا تھا کہ ایک مناظرے کا حال بیان کیا جائے گا چنانچہ حضرت مولانا محمد اعزاز علی رحمہ اللہ کی مشہور و متداول کتاب نفحت العرف سے ہم یہ مناظرہ آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خوارج کے وفد سے ملاقات کی اس وفد میں دو شخص تھے ایک حبشی تھا اور ایک یمنی تھا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس لیے ہماری اطاعت نہیں کرتے کیا مشکلات ہیں تو حبشی نے بات شروع کی یعنی جو خوارش کا نمائندہ تھا اس نے کہا کہ آپ سیرت کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے انصاف اور احسان کے اعتبار سے بہت اچھے انسان ہیں آپ نے آ کر اپنے خاندان اور خلافت کے نظام کو درست کیا لیکن ایک بات ہے اگر یہ بات درست ہو جاتی ہے تو ہم آپ کی طاعت کریں گے اور آپ کی بات مانیں گے فرمایا کہ وہ کیا ہے حفشی نے کہا کہ آپ نے اپنے خاندان والوں کی مخالفت کرتے ہوئے بیت المال سے جو کچھ انہوں نے لیا تھا ظلمن اور جبرن وہ آپ نے واپس دلوایا مستحقین کو یا بیت المال کو اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ درست راستے پر ہیں اور وہ لوگ گمراہ تھے تو آپ ان پر لانت کریں اور ان سے بیزاری کا اظہار کریں بس اتنی سی بات اگر آپ ان پر لعنت کریں گے اور ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو ہم آپ کی تات میں آ جائیں گے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم آپ کی تات نہیں کریں گے عمر بن عبد العزیز اللہ نے حمد و ثنا بیان کی اللہ جلو کی اور فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ لوگ اللہ ہی کی رضا کے لیے نکلے ہیں دنیا طلبی اور اقتدار کے خاطر آپ لوگ نہیں نکلے ہیں آپ لوگوں نے آخرت کی نیت تو کی ہے لیکن راستہ غلط چنا ہے میں آپ دونوں سے چند سوالات کروں گا اللہ کے خاطر آپ دونوں سچ بولیں اور جہاں تک آپ دونوں کی معلومات ہیں سچ جواب دینے کی کوشش کریں چنانچہ دونوں نے وعدہ کیا کہ بالکل ٹھیک ہے ہم سچ بولیں گے عمر بن عبد العزیز رحم اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ اپنا سلف اور انہیں مسلمان سمجھتے ہیں یا نہیں تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہم انہیں اپنا سلف سمجھتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو مرتدین کا فتنہ کھڑا ہوا اور اوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جنگ کی اور مرتدین کی عورتوں کو انہوں نے جنگی قیدی بنایا باندی بنایا پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے انہوں نے ان جنگی قیدیوں کو اور باندیوں کو اپنے خاندانوں کی طرف واپس لوٹا دیا تو کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برات کا اعلان کیا تھا اور کیا آپ لوگ ابو بکر یا عمر رضی اللہ عنہا ان دونوں میں سے کسی سے براعت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں دونوں نے کہا کہ نہیں عمر بن عبد العزیز رحیم اللہ نے فرمایا کہ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ حضرات کے جو نہروان والے خوارش تھے کیا وہ آپ لوگوں کے صالح بزرگوں میں سے تھے یا نہیں تھے یعنی نہروان کے جو خواہش تھے آپ ان کو بزرگ اور سالح سمجھتے ہیں یا نہیں تو کہ بالکل فرمایا کہ جب کوفہ والے خوارج نکلے تو انہوں نے خون ریزی بھی نہیں کی اور نہ ہی لوگوں کو تنگ کیا ایسا ہوا تھا یا نہیں دونوں نے اقرار کیا پھر فرمایا کہ جب بسرا والے خوارج مثار بن فدیق کے ساتھ نکلے تھے تو انہوں نے لوگوں کا قتل عام کیا حتا کہ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے تعالیٰ عبداللہ کو انہوں نے پکڑ کر انہیں ذبح کیا ان کی باندی کو زباہ کیا پھر عورتوں کو اور بچوں کو ذبح کیا حتا کہ پنیر کے ابلتے ہوئے دیگوں میں انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پکایا ایسا ہوا تھا یا نہیں دونوں نے قرار کیا فرمایا کہ تو کیا کوفا کے خوارج بسرہ کے خوارج سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں کیا ان کو لانت کرتے ہیں دونوں نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ کیا کوفا یا بسرہ کے خوارج سے ان اعمال کی وجہ سے برات اور بیزاری کا اظہار کرتے ہو کہا کہ نہیں فرمایا کہ دین ایک ہے یا دو ہے دونوں نے کہا کہ دین تو ایک ہے فرمایا کہ کیا دین میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو تمہارے لیے تو جائز ہو اور میرے لیے جائز نہ ہو کہا کہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو لانت اور ملامت نہ کرنے کی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بکر رضی اللہ عنہ پر لانت و ملامت اور بیزاری کا اظہار نہ کرنے کی اجازت ہے اور تم لوگ اہل کوفہ اور اہل بسرہ کے خوارج کو اپنا دوست سمجھتے ہو اور ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہو حالانکہ ان کے درمیان تو بہت خطرناک باتوں میں اختلاف ہوا تھا خون کے معاملات میں اور عزت و ناموز کے معاملات میں اختلاف تھا اور رہی میری بات تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے اہل بیت پر لانت کروں اور ان سے بیزاری کا اظہار کروں یعنی تمہارے لیے تو جائز ہے کہ تم ان پر لانت و ملامت نہ کرو اور بیزاری کا اظہار نہ کرو اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں ضرور اپنے خاندان پر لانت کروں اہل بیت پر لانت کروں اور ان سے بیزاری کا اظہار کروں پھر فرمایا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ گناہ پر مجرموں پر لانت کرنا لازم ہے اگر ایسا ہے تو تم مجھے یہ بتاؤ تم نے کبھی بھی فرعون پر لانت کی ہے حالانکہ اس نے انا ربکم الاعلا کہا ہے تو اس حبشی نے کہا کہ ما اذکر قرنی لان مجھے تو بالکل یاد نہیں ہے کہ کبھی بھی میں نے فرعون پر لانت کی ہے فرمایا کہ عجیب بات ہے تمہارے لیے تو فرعون پر لانت نہ کرنا جائز ہے حالانکہ وہ بدترین انسان تھا اور میرے لیے اپنے اہل بیت پر لانت نہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ان سے بیزاری نہ کرنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ اپنے اہل بیت پر لانت کرنا اور ان سے بیزاری کا اظہار کرنا مجھ پر فرض ہے وہی حکم ان نکم جو ہلاکت ہو تمہارے لیے تم لوگ جاہل لوگ ہو تم لوگ خیر کا کام کرنا چاہتے ہو لیکن غلط طریقے سے کرنا چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبول کیا وہ تم لوگ قبول نہیں کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل نے ایسے لوگوں کی طرف نبی بنا کر پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جو کہ بت پرست تھے پیغمبر علیہ نے ان کو یہ کہا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور اللہ تعالی کی توحید اور میری رسالت کا اقرار کرو بس تو جس نے بھی یہ کیا اس کا خون محفوظ اس کی جان محفوظ اس کی مال محفوظ اور اس کا احترام واجب ہوا اور مسلمانوں کے لیے وہ نمونہ بنے حالانکہ یہ لوگ پہلے بت پرستی کرتے تھے مشرک تھے لیکن تم لوگ کا حال یہ ہے جو شخص بت پرستی چھوڑ دے اور دوسرے دینوں کو چھوڑ دے اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے تم اس کی جان کو حلال سمجھتے ہو اور اس پر لانت کی جاتی ہے تمہارے ہاں جبکہ اگر کوئی یہودی اور نسرانی تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کی جان اور مال کے محافظ بن جاتے ہو اس لیے کہ خوارج نے خباب رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو تو قتل کیا لیکن نسرانی کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ ذمہ ہے تو حبشی نے کہا کہ ماں سمیا تل یوم والا اقربا کہ آج جتنی کھلی ہوئی دلیل اور مضبوط باتیں آپ نے کی اس طرح کی باتیں میں نے کبھی بھی نہیں سنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ حق پر ہیں اور جو لوگ آپ کی تعداد سے نکلے ہوئے ہیں میں ان سے بیزار ہوں یعنی اس حبشی نے عمر عبد العزیز رحمہ اللہ کی اطاعت قبول کی. عمر بن رحمہ اللہ نے یمنی کی طرف دیکھا اور اسے کہا کہ تم کیا کہتے ہو اس نے کہا کہ میں تو اپنی قوم کا نمائندہ ہوں ان کے مشورے کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا عمر بن رحمہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جانو تمہاری قوم جانے حفشی جو تھا وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہاں رک گیا انہوں نے اس کے لیے وظیفہ وغیرہ مقرر کر دیا حتیٰ کسی حالت میں اس کا انتقال ہوا جبکہ یمنی اپنے ساتھیوں کے پاس واپس گیا اور عمر بن العزیز رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اپنے ساتھیوں سمیت کسی جنگ میں مارا گیا میرے بھائیوں میری بہنوں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خوارج کے ساتھ مدلل اور مکمل انداز میں بات کیا کرتے تھے اور انہیں سمجھانے کی کوشش کیا کرتے تھے اب اس زمانے کے جو خوارج ہیں ان پر اگر ہم تفسرہ شروع کریں تو بات لمبی ہو جائے گی لیکن مختصر سی ایک بات میں کرتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمارت کے آئے آئیس آئی سے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ تو سوال یہ ہے کہ ان کے جو پرانے امرات تھے مثال کے طور پر ازبک حضرات کے پرانے امیر قاری محمد طاہر فاروق رحمت اللہ علیہ تحریک والوں کے پرانے امیر بیت اللہ محسود شہید رحمہ اللہ اور حکیم اللہ محسود شہید رحمہ اللہ تھے ان سب نے بھی تو عمارت کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی تھی اور اس وقت بھی عمارت کے ایسے سے تعلقات تھے میرے دوستو جنگ کے میدان میں کفار سے تعاون لینا اپنی شرائط کے ساتھ جائز ہے اس سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا ان بیچاروں کو ان نادانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اتنی بڑی ایک اسلامی اور جہادی قوت کے خلاف انہوں نے اسلحہ اٹھایا نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے یہ لوگ جو عمارت اسلامی افغانستان پر آئی سے تعلقات کی باتیں کرتے ہیں ان کو پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ افغان حکومت کے سامنے سرینڈر ہوئے تسلیم ہوئے اللہ اپنے بال بچوں سمیت اپنی عزت و ناموس کو انہوں نے ان امریکی غلاموں کے حوالے کیا حالانکہ اگر وہ امارت اسلامیہ کو تسلیم ہوتے تو ایسی ذلت اور رسوائی وہ نہ دیکھتے اور میں خود اس کا گواہ ہوں کہ جو لوگ عمارت اسلامیہ کو تسلیم ہوئے ہیں ان کی جان و مال اور عزت و ناموس کا تحفظ کیا گیا اور آج بھی وہ لوگ زندہ ہیں مختلف محاذوں میں امارت اسلامیہ کی طاعت میں جہاد میں مصروف ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں ہمیں قرآن و حدیث کو صلیف صالحین کی تفسیروں کے مطابق ان کے اشتہادات کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم میں سے اگر ہر شخص مشتب بننے کی کوشش کرے گا تو اشتہاد کا نہیں فساد کا دروازہ کھل جائے گا یہ چند باتیں میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے انتہائی غم اور درد کی کیفیت میں بیان کی ہے اس لیے کہ چند دنوں پہلے جب میں نے ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی جو کہ افغان حکومت کو تسلیم ہوئے ہیں تو دل میرا غم سے لبریز ہو گیا اور دل میرا درد و تکلیف سے کراہ اٹھا بہت ہی افسوس ہوا حتیٰ کہ ان کی بعض عورتوں تک کو انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کیا تو یقینا ہمارے دل روتے ہیں آج فتنوں میں گرفتار ہو کر یہ اور بھی عظیم قسم کے فتنوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اللہ جل جلالہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ جل جلالہ ہمارے عقیدے کی نظریے کی عزت و ناموس اور جان و مال کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمیں وہ کام وہ اعمال وہ اقوال وہ افعال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہوں